اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا و, و محمد و عالی سیدنا و مولانا و محمد و بارک الحمد للہ رب العالمین تو سمبے آئے ول مرسلیم اما باد آؤشی من اللہ سے حساب ہوں فا ہوں فی اللہ و صدق سد النبی کریم نحن والا ذالک اللہ من الشاہدین والشاکرین رب العالمین وزر سامین السلام علیکم دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور ہم کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے مزوسوامی اس پرفتن ماحول میں پر تشدد اور پر ظلم ماحول میں حق کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور پھر سٹیج پر افسوس ہے کہ چی صاحب نے اپنی جان کی بازی پر کھیلتے ہوئے آپ تک حق کی آواز کو پہنچایا دعا کرو اللہ ان کی زندگی دراز کرے ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے کیونکہ حق کہنا دو بندے یا دو عالم نہیں کہہ سکتے جو کسی قسم کا لالچی ہو اور پھر اللہ کے سوا اس کی دل میں کسی کا خوف ہو وہ حق نہیں کہہ سکتا یہ دو چیزیں ضروری ہیں علیحدگی میں حق کی بات کر دینا تو کوئی کمال نہیں ہے سٹیج پر بیان کرنا جو ہے اس پرفتن ماحول میں بہت بڑا جہاد ہے اور اسلام ایک وجود ہے اور جہاد اس کی روح ہے اور بہترین جہاد جس کو سید علمبیا نے بہترین فرمایا ظالم حاکم کو حق کہہ دینا یہ نہیں لڑ پڑنا جلوس نکالنا توڑ پھوڑ کرنا یہ نہیں فرمایا یہ مفہومی غلط سمجھا ہے بعض لوگ مجھ پر بھی سوال کرتے ہیں کہ امام حسین والا کردار کیوں نہیں ادا کرتے تم کہتے تو ہو کردار کیوں میں نے کہا کون آخر کہ لڑتے کیوں نہیں حکومت سے تو یہ بات ان کی کم عقلی کی ہے کہ امام حسین لڑے نہیں تھے امام حسین نے جنگ نہیں کی تھی بلکہ امام حسین نے یزید کو تسلیم نہیں کیا یزید لڑا ان سے آپ نے فرمایا تو مجھے واپس جانے دے تو لشکر انہوں نے کہا تو بت کر لے پھر واپس جا آپ نہ جنگ کے ارادے سے گئے تھے نہ آپ نے جنگ کی ہے یہ سمجھ لینا مسئلہ آپ نے یزید کو تسلیم نہیں کیا بت نہیں کی تو سنت تو امام حسین یہ ہے کہ یو یزید جیسا بادشاہ اسے تسلیم نہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص کو چاہت تھی کہ دین حق بیان کیا جائے سٹیج پر وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گیا اور کہا دین بیان کرو اس نے صحیح دین بیان کر دیا اس نے کہا میں انتظام کرتا ہوں اس کو آپ ذرا سٹیج پر بیان کر دیں اس نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے ہم سٹیج پر بیان نہیں کر سکتے کہ قوم ہمیں قتل کر دے گی اور ہماری روزی بھی بند ہو جائے گی یہ ہماری مجبوری ہے یہاں میں نے آپ کو بتا دیا سٹیج پر میں کرتا فلا عالم کے پاس جاؤ اس نے ایک بڑے عالم کے پاس بھیج دیا اس نے بھی یہی جواب دیا صحیح دین دین بیان کیا پھر اس نے کہا سٹیج پر بیان کرو اس نے کہا یہ بیان نہیں ہوتا سٹیج پر ہم بیان نہیں کر سکتے تمہیں بتا دیا صحیح دیں گے تو معلوم ہوا لالچ اور خوف کی وجہ سے حق کو چھپانا جو ہے وہ علماء سو کا حق ہے فیل ہے عمل ہے تو پھر اس نے اور عالم کے پاس بھیجا وہاں گئے اس نے بھی یہی جواب دیا اس نے کہا بول شام میں جا وہاں ایک بہت بڑا آل ہے میں وہ شاید تیری آرزو پوری کر لے تو اس کو دین کی چاہتی وہ چاہتا تھا کہ دین صحیح سٹیج پر بیان ہو جائے لوگوں کے دماغ میں تو پہنچ جائے لوگ جو معلوم ہیں کہ جن کے اندر ایمان ہے وہ تو آ جائیں گے نا تو وہ شام گیا اس نے کہا جی دین ہے عیسا علیہ السلام کا صحیح دین کیا ہے اس نے پورا پورا صحیح بیان کر دیا اس نے کہا پھر آپ اتنا بڑے عالم ہیں میں سٹیج بناتا ہوں میرے ملک میں جائیں سارا خرچہ میں دیتا ہوں تو آپ جا کر وہاں بیان کر دیں اس نے کہا یہ دنیا میں کوئی اس وقت حق بیان نہیں کر سکتا سٹیج پر تو جا یسرب کی وسطی میں اس کے ساتھ رہے نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نزدیک ہے آپ آئیں گے وہ حق آپ بیان کریں گے مفت... جو ہی نہ پھر دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو پر حق بیان کرے یسن کی وستی وسطیجا اور انتظار کر اور دین کی انتظار بھی انتظار ہے یہ دین ہے دین کے لیے انتظار کرنا یہی دین ہے تو وہ گیا یشرف کی وسطی اس نے ڈیرا لگا دیا بندہ عاشق تھا اسے چاہت تھی کہ دین صحیح پھیل جائے لوگوں میں کیونکہ باطل کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ باطل عام ہو جائے اور مومن اور دیندار کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ حق عام ہو جائے وہ بھی مجبور ہوتا ہے وہ بھی مجبور ہوتا ہے تو انتظار کرتے کرتے اس کی موت آ گئی اس نے خط لکھا دے دیا ایک بندے کو کہ جب آپ کا ظہور ہو تو یہ میری درخواست دے دینا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی انتظار میں مرے جا رہا ہوں آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے مغفرت کی اگر میں زندہ ہوتا تو آپ پر ایمن بھی لاتا اور آپ کے ساتھ مدد بھی کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور پھر ہاک ہزور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور جو ہویا ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہے اب جو حق بیان ہو رہا ہے یہ ہم یہ سمجھیں کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشکن دور میں حق بیان کیا یا ہم کر رہے ہیں نو بلا ہمارا کمال ہے ایسا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ فرماتے تو ہمارے لیے بھی آسان نہ ہوتا بیان کرنا انہوں نے اس مشکل کو توڑ دیا ان کی سنت بن گئی یہ جو آج حق کوئی بیان کرے سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کر رہا ہوں اس کی طاقت سے کر رہا ہوں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے شاید کوئی بندہ خیال کر لے کہ یار یہ تو بڑا ہو گیا یا تقریر کرنے والا تو پرشتن ماحول میں میں بھی حق کہہ رہا ہوں نو باللہ تو اس ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہو رہا ہے تو اس زنجیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر اپنی امت کے لیے آسان بنا دیا جس کی برکت سے ہم بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں حق کہنا اور حاکم کو کہنا بہترین جہاد ہے لڑنا نہیں توڑ فوڑ کرنا نہیں جلوس نکل یہ سارے یہودی فتنے ہیں آک کہہ دو پھر خدا سے دعا مانگو یا اللہ ہماری مدد فرما نہ بادشاہ سے ٹکرانا سنت ہے ہم نہیں لڑ سکتے ہمارے لیے یہی جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حق بیا نہیں کر دو اس کے اثرات سے شاید اللہ تمہیں ایسی طاقت بھی دے دے جو تم ٹکرا بھی جاؤ لیکن یہ جلوس نکالنا توڑ پھوڑ سمجھ لینا یہ سارے یہودی ستنے ہیں مجدد آلفسانی ایک سال جیل میں رہے ہمارا مسلک جو ہے اولیاء کرام کا ہے صوفیاء کرام کا ہم گول شریف والی سرکار سے رکھتے ہیں تعلق ہمارا مسلک توڑ توڑ نہیں ہے اس لیے جو ہماری جماعت کو تخریب کار کہے وہ انتہائی درجے کا بے وقوف ہے انتہائی درجے کا بیوقوف کیونکہ دہشت گردی پہلے بھی میں, میں نے بتایا کہ سوائے اصلے کے نہیں ہو سکتی دہشت اصلے میں آئے بندے میں نہیں آئے ایک فوجی میرے ساتھ یہی بات کر رہا تھا میں نے کہا تو مومن سے بات کر رہا ہے منافق سے نہیں کر رہا تو کہتا ہے مولوی دہشت گرد ہے میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے کہتا ہے کیسے آپ بھی سمجھ لینا ایک طرف دس بندے کھڑے ہیں تہی دس ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے ایک طرف ایک کلاشن کوپ والا کھڑا ہے تو ایمان سے کہو دہشت کس کی پڑے گی اتنا تو چلو شہری لوگ اتنا سمجھو دہشت کس کی پڑے گی کلاشن کوپ والے کی پڑے گی اگر کلاشن چھیل لے تو اس کی داشت رہے گی <متحد> کیا بندہ تو وہی کھڑا ہے دہشت کدھر گئی معلوم ہوا دہشت اصل میں آئے بندے میں نہیں آئے میں نے کہا سون لے کلاشن کو والا دہشت گرد ہے اور بڑا دہشت گرد ظالم تو ہے تیرے پاس میزائل ایٹم ہے جو قوم کا خون نوچ رہے ہو خون کیا ظلم کی بات کریں کیا ظلم ہو رہا ہے ارے حضرت اعظم سے لے کر قیامت تک موجودہ حکمران جیسے عوام کے دشمن اور ظالم نہیں آئیں گے اب ہیڈمینٹ پر جرمانے ہو رہے ہیں اصل وجہ کیا ہے کہ ہیڈ مینٹ بھی بک جائیں قوم کا خون نوچ لیں اور جرمانے بھی لگا کر لاکھ روپئے بھی وصول کر لیں ارے تمہیں قوم کے مرنے کا کام افسوس ہے تم تو قوم ساری کو مارنا چاہتے ہو تمہیں کہا قوم کی ہمدردی نہ عزت کا تحفظ دے رہے ہو نہ جان کا نہ مان کا ارے خود بھی جہنم کی طرف چلے جا رہے ہو اور قوم کو بھی جہنم کی طرف آک رہے ہو ایمان سے اتنا دشمن قوم کی کبھی نہیں آئی اور میں نے کہا تم تو دہشت گرد کے دوست ہو مومن سے بات کر رہے ہو منافق کو کہو تم تو دہشت گرد کے دوست ہو تم تو دہشت گرد کے مدتی ہو خود بھی دہشت گرد ہو اور دہشت گرد کے مدتی بھی ہو کہتا ہے کیسے میں نے کہا دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اصلاح ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے صحیح ہے غلط ہے ویسے نہیں میری تعید کرنا تو امریکہ کے پاس اس وقت دنیا کا زیادہ دہشت گرد اسلح ہے خطرناک اور اس وقت پوری دنیا میں امریکہ جیسا بدماش اور دہشت گرد کوئی ملک نہیں ہے جو بیس بیس ہزار کا پاؤنڈ انسانیت پر پھینک رہا ہے نے کہا تم اس کے ساتھ ہو है ہیں تو میں تو تم تو دہشت گرد کے ساتھ ہو تمہارا دہشت گردی سے کیا واسطہ توڑ فوڑ کرنا اس وقت تلوار کا دور اس لیے ہم اپنے جو ہمارے تعلقدار ہیں ہم انہیں چاقو رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہم ایک پرامن جماعت ہیں مگر عقل مندوں کے لیے ظالم اور کے لیے نہیں اگر حق کہنا دہشت گردی ہے پھر ہم سے زیادہ کوئی اور دہشت گرد ہے نہیں سوفیا آخر> کرام کا مسلب اور یا کرام کا مسلب کسی مولوی نے دین نہیں پھیلایا دین پھیلایا ہے تو اور یا کرام نے پھیلایا <سوفی آخر> پچاس سال سے پہلے جگہ جگہ ستر سال سے پہلے اولیاء کرام تھے ماحول کیسا تھا اب تو ولی ملتا ہی نہیں جو اس وقت تلوار کا دور تھا تلوار کا مجالوستانی کے لاکھوں مرید تھے اگر آپ فرماتے تو ووٹ کھڑے ہوتے جان بھی دے دیتے لیکن آپ خود سال جیل میں رہے مریدوں کو نہیں کہا جلوس نکالو توڑ پھوڑ کرو فرمایا وہ حنیفا رحمت اللہ علیہ جیل میں رہے ہمارے بہت بزرگ ظلم سہتے رہے حق کہو پھر اللہ سے دست با دعا ہو جاؤ کہ اللہ ظالموں کا بیڑا غرق کر دے دو دین کو بلند فرما دے اس لیے جہاد بھی ہم پر کوئی فرض نہیں ہے جہاد بھی بادشاہ پر فرض ہے جو لوگ جہاد کے نام پر بچوں کو مرا رہے ہیں یہ خود کشی کر رہے ہیں شہری لوگ ہو سمجھدار ہو میں ایک دیہات میں بیٹھنے والا ہوں پہلے بھی میں کہہ گیا کہ شہری لوگ سمجھدار ہوتے ہیں ہم دیہاتی تو پاگل بلا ہوتے ہیں بے وقوف دار نے دو عورتیں پکڑی اور وہ عورتیں کاملا تھیں مسلمان تھیں انہوں نے کہا کوئی ہے مسلمان ہماری عزت بچانے والا تو مشہور واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف کو ان کی آواز سنائی گئی کہاں سندھ اور کہاں عراق تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آواز خود بخود گئی یا اللہ نے سنائی اللہ نے سنائی نا اور کس کو سنائی بادشاہ کو اور تلوار کا وقت تھا آج تو بم آئے کا وقت ہے آج تو آم تو کچھ کٹا نہیں سکتی تو وہاں سے دو عورتوں کی عزت بچانے کے لیے کون آیا محمد بن قاسم جس نے راجے داہر جیسی ظالم کو اکھیڑ کے رکھ دیا اور اپنے دو عورتوں مسلمان کی عزت بچا دی سات سو فوج لے کر آیا اب تمہارے نشان میں ترمیم کی ہے اور یہ لکھا گیا ہے آپ کتابوں میں دیکھیں لڑکوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ دا جیسی عظیم ہستی پر جس نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کرنا چاہا چوری چور ہو کر حملہ کیا اور اسے اس کا ستیہ ناش کر دیا محمد بن قاسم کو ہمارے بچوں کو چور کہلایا جا رہا ہے اور راجہ دار جس کو اللہ نے کلا نام ہے بل ہو کتے سور سے بد کہا ہے اسے عظیم ہستی بتایا جا رہا ہے یہ آپ کے اور ہمارے لڑکے پڑھ رہے ہیں آگے دیکھیں گے دس فیصد تبادلہ ہو گیا ہے سکولوں کی تعلیم جو ہے آگاہ خانوں کو دے دی گئی ہے اور وہ نصاب وہاں سے بن رہے ہیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں بہت سے سوالات ہیں گندے گندے کہ کیا آپ نے فرینڈ بوائے کیا کیا آپ نے جنسی تعلق کو کیا مرد سے کیا یا لڑکی سے کیا اور کس عمر میں کیا ایسے ایسے سوال بے حیا آ رہے ہیں یہ دس فیصد بش کا یہ مطالبہ ہے کہ پوری طرح نصاب نہ لاؤ دس فیصد تبالتا کرتے کرتے سہتی سہتی سہ جائی پھر سو فیصدی کر دینا پتہ نہیں سو فیصد ننگے ہو کر زنا کرائیں گے پتہ نہیں کیا کرائیں گے یہ نصاب آ جا رہا ہے یہ سنت تو خدا ہے مانتے ہیں آپ اس کو جو لوگ جہاد کے اور بندے لے کر لوگوں کو قتل کر بچے قتل کرا دیے اپنے پیسے بات کر انہیں نصیحت آنی چاہیے پھر سنت رسول دیکھو کہ کچھ یہودی تھے یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ خندق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ روضہ اقدس کے پاس انہوں نے ساتھ قریب ہی کمرہ لیا کرائے پر اور پھر خندق کھودتے رہے خندق کھودتے کھودتے وہ قریب ہی تھے تو سبحان اللہ میں راکا اور مولا جن سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر دست قدرت رکھا تو جو چیز تھی مجھ سے کوئی چیز مخفی نہ رہی تو آپ نے کس کو فرمایا نور الدین زنگی کو چھ یا پانچ یا چھ بندے تھے کسی امیر کو فرما دیتے نور الدین زنگی کو فرمایا کو پکڑ تو مختصر واقعے سے یہ ثابت کرو کہ بادشاہ پر جہاد فرض ہے ہم پر جہاد ہے اپنے حاکم کو حق کہہ دینا اتنا ظالم ایمان سے کشمیر جاؤ وہاں چیل کے درخت پورا پاکستان کاٹے نا وہ ختم نہیں ہوتے دس کا تو بیس اور پیدا ہو رہے ہیں اور اسلام میں ہے یہ تو ہیں یہود پرست ان کا اسلام سے کوئی تعلق دور کا ہی نہیں ہے جو چیز بیا میں بغیر پانی دیے کاشت کیے پیدا ہو وہ اس کا کوئی مالک نہیں عوام الناس مالک ہے جس طرح چاہے وہ کام کر سکتی ہے ارے یہ ایسے ظالم قوم کے دشمن کہ درخت امام سے آخرت آ جائے ختم ہو جائیں گے یا کسی اور حکومت کے پاس بھی چلے جائیں گے یا عذاب آ جائے ہم ختم ہو جائیں یہ درخت دنیا میں یوں ہی ختم ہونا پسند کرتے ہیں عوام کو ایک پہلی بلی کاٹنے دیتے پتہ نہیں عیاشی کے کیا کیا سامان بنا رکھے ہیں اب ہم آئے یہاں گھوڑے دوڑ ہوتی ہے جہاں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور ہمارے حکمرانوں نے ہمارا خون نوچ کر عیاشی کے اسباب بنا رکھے ہیں فران کی طرح نمرود کی طرح یہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں لاکھوں روپے وہ ملازم لگے ہوئے ہیں اور مربے زمین گھوڑ دوڑ کے لیے رکھی ہے غریب کو مکان نہیں ملتا اور یہ ظالم مسجدیں ہی توڑ رہے ہیں جہاں دیکھو ادھر دیکھو باول پور سے ترنڈا تک بارہ تیرہ مسیحیں اور یہ تو ایک سڑک پہ میں نے دیکھی ہی ہیں چوک بہادر سے ترنڈا پر بارہ تیرہ مسیطیں انہوں نے توڑ کے رکھ دی یہ ہماری آسانی کر رہے ہیں کہ ہم ہاں آسانی سے بسیں گزر جائیں اور تنگ, تنگی سے گزر جائیں مسجد مت گئے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ہمیں اٹھا دے ہم چلنے کے قابل ہی نہ رہے ظالم مسجدیں گرا رہے ہیں اور جن سے ہماری سلامتی ہے مسجدیں گرا رہے ہیں اور ادھر دیکھو من پاکستان میں غریب کو بیٹھنے کی جگہ نہیں چار مربے زمین پڑی ہے پارکیں بن رہی ہیں سڑکیں فراخ ہو رہی ہیں سکی میں بن رہی ہیں گھاس کہیں مانگا ہو گیا یہ سارا کاشتکار اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے اور صنعت کار خدا کے خدا کے محالف جنگ کرتا ہے یہ صنعت کار لوگوں کا فتنہ ہے کہ ہاؤسنگ سکیم سینکڑے ہزاروں بیگے ایسے بنے ہیں پلاٹ کوٹھیوں کے لیے کاشتکاری کو ختم کرتے جاتے ہیں ظالم کیسے بے وقوف درندے ہمارے قسمت میں پڑ گئے کہ مناف جیسی زندگی کہ زندگی کے تین حصے ہیں پہلے نہیں ہی بتایا پھر نوٹ کر لو ایک مومن کی دوسری منافق کی تیسری کافر کی مومن باقدر ضرورت دنیا کو استعمال کرتا ہے اور منافق جو ہے وہ عیاشی میں خرچ کرتا ہے جرمانے لگ رہے ہیں ایمان سے ویسے تو کھاتے تو حرام ہیں فرماتے ہیں سکول والوں کا منشور بتاؤ کام کو لوٹو اور دام کماؤ میں سکول والے کہوں گا آپ شاید ناراض ہو کون نا ہے جی فلاں کیم بلا ظالم ہے مائ فلا تو بچہ پڑھا ہے ہاں جی شاید آ لگ جائے یار خدا ہمیں ایمان دے وہ بزرگ فرماتے ہیں اسکول پڑھان میں سرے پی دے ہی سادے منڈے پینیا سادہ آن پٹین دے بن کے راشی گنڈے چیختا کیوں ہے یہ تم ہم پر سزا ہے ہم نے بھی تو یہودی کو وہ بیٹا دے رکھا ہے جو ایسا بنانے کے لیے تو اللہ نے ہمیں سزا دی ہے یہ ہمارے بیٹے ہیں جو ہمیں ہمارے لیے ظلم و ستم کے پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں ہم پر ہمارے اور تمہارے بیٹے ہیں عیاشی منافق کافر جو ہے پیسے جمع کرنے میں رہتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مجھے ضرورت میری امت کو بھی ضرورت جائے میں کہتا رہتا ہوں جہاں میں بات ہونا کہتا ہوں کہ روکھی سوکھی کھا لے ارے کچا کمرہ بنا لے تاقی لگا کر پہن لے آخرت کو نہ برباد کر اور بیٹی کو گھر بٹھا دے ایمان سے بیٹی کو گھر بٹھا میں نے ایک بیٹی جا رہی تھی میں कहा, نے बेटी کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے کہتی ہے سکول میں جا رہی ہوں میں نے کہا سکول میں تو سارا کنجا خانا ہے وہ کہہ دیا اس نے باپ کو کہہ دیا اس کا باپ میرے پاس آ گیا مجھے کہتا ہے آپ نے کیا کہا میری بیٹی کو میں نے کہا میں نے تو اپنی بیٹی کو کہا ہے پھر بھی وہ نہ سمجھا کہتا ہے میری بیٹی کو کہا اپنی بیٹی کو کہاں میں نے کہا توں کلم پڑھتا ہے کہتا ہے ہاں میں نے کہا تیری بیٹی میری بیٹی ہے میں نے اپنی بیٹی کو سمجھا تیری بیٹی کو تو نہیں کہا خدا کرے ہمیں یہی سمجھ آ جائے کہ ہم مسلمانوں کی بیٹوں کو اپنی بیٹی سمجھے یہ کلما حق بلند کرنا خی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ایک بندے نے کہا کہ فلاں بندہ دنیا چھوڑ کر پہاڑ میں چلا گیا ہے بہت عبادت کر رہا ہے آپ نے فرمایا مردیت اس کا نام نہیں ہے پلکے سے فرمایا مردیت وہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ سے تعلق بحال رکھے دنیا میں رہ کر اللہ سے تعلق بحال رکھے بڑی مدیت یہی ہے اور دنیا میں گم بھی نہ ہو دنیا اس میں گم ہو جائے وہ دنیا میں گم نہ ہو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کل مجھے ایک ماسٹر ملا میں نے کیا مجھے ایک سوال کا جواب ہے میں دیہاتی بننا ہوں تم شہری ہو مجھے دے دو کہتا ہے کیوں میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ نے فرمایا ولن تردان کل یہودا ولن سوارا تتا بیا ملتا تھا ہوں یہود نسوارا ہرگیز ہرگیز تمہیں پسند نہیں کریں گے جب تک ان کی ملت کی اتباع نہ کرو ہرگز اللہ نے فرمایا لگا دی یہ تو وہاں تبلیغ کرنے جاتے ہیں جہاں اللہ نے نبی نہیں بھیجا ہمارے یہ تبلیغ کرنے جاتے ہیں وہ تو مجھے بتاؤ اس جس اور محبت کی بڑی نشانی ہے مال کا خرچ کرنا انفیکان مجید میں اللہ نے فرمایا مال کا خرچ کرنا بڑی محبت ہے اسے کوئی نہیں دیتا محبت ہوتی ہے جہاں بندہ خرچ کرتا ہے تو نبی ارب ڈالر جو سکون کے لیے بھیجا یہ کیوں بھیجا اس نے کہا صاف زہر ہے کہ جو سکول میں پڑھے گا وہ اس کا غلام بنے گا جو وہ کہے گا وہی بنے گا بھائی مان بنے گا کہتا میں ماسٹر ہوں پھر وہ کہہ کر پھر ادھر آ گیا مجھے کہنے لگا اگر آپ سکول میں ٹیکنالوجی نہیں پڑھیں گے تو کافوں سے مقابلہ کیسے کریں گے میں کہ مقابلہ تو ہوتا ہے مخالفت میں موافقت میں تو نہیں ہوتا مفول آپ سمجھ جائیں جس مند کو برا بری عادت مفول کہتے ہیں کسی مفول سے کسی نے پوچھا کہ تو ساتھ تصلح کیوں نہیں رکھتا اکیلا سوتا ہے اس نے کہا میرا پاگل کون دشمن ہے میرا تو دشمن کوئی ہے بھی نہیں اس لیے فرمتے ہیں بے غیرت کے دوست غیرت مند کے دشمن بہت میرا تو کوئی دشمن میں نے کہا تم تو ہو مفول قانون اس کا چلا رہے ہو برٹش لا قانون چلا رہے ہو جو بات وہ کہتے ہیں مانتے ہیں یہ اصلہ تو تم نے عوام کے لیے ہمارے لیے بنایا ہے پھر یہ بات بھی سن لیں بے وقوف کہیں کہ کہ حضرت آدم سے لے کر کیا مت تھا بھی سن لینا مسلمان مادی وسائل میں کافر سے آگے ہوا ہے نہ ہوگا مادیت کا توڑ روحانیت ہے مادیت کا توڑ مادیت نہیں ہے کیونکہ شیطان شیطان کے خلاف نہیں ہوتا اور مادیت مادیت کے خلاف نہیں ہوتی توڑے کیسے وہ تو موافق ہے آپ پیشاب میں جتنی پا پیشاب ملا دیں وہ کوئی مخالف ہے ایک دوسرے تو مادیت کا توڑ ہے روحانیت مسلمان جب بھی حاوی ہوا ہے روحانیت کے ذریعے ہوا ہے میں نے کہا تم تو روحانیت کے قاتل ہو کی طرف آنے لگ گیا معاشرے کے ذمہ دار یہ ایک یہودی فتنہ ہے کہ مولویوں کو خراب کہو انہیں پتہ ہے مولوی اگر اچھے ہو گئے تو ماحول پر کوئی اثر نہیں ہوتا ایک ہاکیم اثر ہو, اچھا ہو جائے تو پورے اثرات ہو جاتے ہیں تو ایمام سے یہ جو جہاد کرنے والے بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں آپ کے ذہن میں رہے کہ صحابہ سے کوئی بلند بلندار بندہ نہیں ہے امال میں افوال میں اقوال میں کردار میں کوئی جیسا بھی نہیں ہو سکتا صحابی کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے تو ایمان سے صحابہ جیسی محبت کسی صحابہ جیسی بے باکی کسی کے پاس ہے ارے جب تک صحابہ چھپتے رہے لڑے نہیں ذہن میں رکھ لو بات جب تک صحابہ چھپتے رہیں چھپتے رہے لڑے نہیں اور جب لڑے پھر چھپے نہیں اگر چھپتے ہو تو لڑتے کیوں ہو اگر لڑتے ہو پھر چھپتے کیوں ہو یہ کہاں کا جہاد ہے کہ ڈیمبو کی ککھر میں ڈھیلا مار کر آپ گئے ڈیمبو ستیا ناش کام کا کر دیا یہ کہاں کا جی ہے یہ آتا ہے تو کو بچانا تحفظ کرنا یہ کہاں اشا میں پانچ چھ بندے مارے انہوں نے لاکھوں مار دیے اور ہماری عورتوں کی بےزتی بھی کر رہے ہیں یہی مسلمان کرا رہے ہیں یہی سکول والے کرا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے کام جو ہیں وہ پاک ہیں ہر نبی کے کام پاک ہیں لیکن اللہ نے فرمایا میرے کام محبوب کے کام ہنسی بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں ایمان سے کہو شہری لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکراؤ جو کیا پہلے آپ صبر کرتے رہے جب اللہ نے طاقت دے دی فرشتے آ اللہ نے فرمایا آپ جہاد کرو طاقت آئی فتح کا بشارت مل گئی پہلے آپ کہتے رہے اور حکومت کو کہتے رہے حکومت ٹکراتی رہی آپ صبر کرتے رہے شرا بھی لے معاشرہ حکومت کے پاس ہوتا ہے معاشرہ اور بغیر معاشرے کی اصلاح کے عوام کی اشرح نہیں ہو سکتی یہ ناممکن ہے اس لیے ہمارے فکر والے بندے بعض نے نوکریاں چھوڑ دی ہیں سن کر یہ قدم بھی غلط ہے ہم نے معاشرے سے نکلنا نہیں ہے ہم نے معاشرہ ان کے ہاتھ سے چھیننا ہے ارے اپنی فکر پر قائم رہو جب تک تمہیں کفر پر نہیں لوٹاتے تو صحابہ کافروں کی مزدوری بھی کرتے رہے ہیں اس فکر میں رہو اسے حرام سمجھو ہو سکتا اللہ کی مدد آئے اور فکری فلٹ ہے تم کو بھی نجات مل جائے انتظار بھی کرو رہو یہ کرو نہیں معاشرے سے ایک استاد تھا اس نے میری بات سنی وہ اس نے استفا دے دی مجھ سے مشورہ نہیں لیا اس کی تھوڑی سی زمین تھی وہ بیچ کر اس نے کارخانہ آٹے کا لگا دیا وہ جنگل تھا وہ نہیں چلا بیچ کر کھا گیا اب میں نے سنا پیر بنا بیٹھا ہے اور کہتا ہے مجھے روشنی ہوتی ہے فلاں جھوٹ پر لگ گیا اس لیے معاشرے سے نکلنا نہیں جو ہمارے دوست حکومت میں کام کرتے ہیں وہ اس کو برا سمجھیں ہاں آئندہ کے لیے خود تو ہیں اس پیسے سے اپنا کما کر اولاد کو دین پڑھاؤ اب اولاد کو ادارنا جانے دو ان قریب ہے یہ وقت اور یہ حاکم بھی سو لیں اور آپ بھی میری بات سن لیں ہاکم نشے میں ہیں سفیان سوری بادشاہ کے پاس گئے ام بندے جیسا سلام کیا مہدی عباسی بادشاہ تھا تو ربی مہدی کھڑا تھا پیچھے اس کا سپا سا تھا خوش آمدید تھا تلوار لے کر اب وہ کاپ رہا ہے کہ بادشاہ مجھے حکم دے تو میں اس کا سر سیرکلم کر دوں اب اسے بادشاہ نے کہا تو یہ دربار میں آنے کی یہی ہے شاعر تم ایسے مجھے سلام کیا اور کھڑے ایسے ہو جس طرح عام کے دربار میں کھڑے ہو تو میں جو چاہوں تمہیں کر دوں آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے میرے مارنے کا بھی چھوڑنے کا بھی اور یہ بات بھی سن لے کہ حاکم الحاکمین بھی ہے تو حاکم کے ہم نہیں ہے پھر وہ جو فیصلہ کرے گا وہ تو بھی نہیں بچے گا قبر بھی مار مہ دیا اور جوش میں آ گیا کہتا ہے مجھے حکم کیوں نہیں کرتا میں اس کا خط سر قلم کر دوں آگ بھی سفیام سوری تھے سبحان اللہ. سبحان اللہ اس نے کہا سفیام سوری کے بارے میں تو مت بول اس نے لکھا خط اس میں خوفے کا قاضی مقرر کر دیا آپ کو کہ آپ جیسا بے باک بندہ کیونکہ آج کل کے بادشاہ ظالم نہیں تھے تھے وہ اتنا ظالم نہیں تھے جو آج کل ہیں یہ تو خمار نشے میں ہے کفر کے نشے میں ہے انہیں تو موت بھولی ہوئی ہے یہ تو مریں گے نہیں مجھے ایک حاکم کہنے لگا جی آپ کسی کو تو بچائیں حکومت کو آپ عوام کو کہیں میں نے کیا کیا تم پر دین فرض نہیں ہے ایمان سے کہ حاکم پر دین فرض نہیں ہے حاکم پر بھی فرض ہے میں نے کہا تے مجھ پر دین فرض نہیں ہے میں تجھے نہیں کہوں گا دین تو ہر ایک پر فرض ہے لوٹے آپ نے کاغذ تھار کر ڈال دیا اور اسے کہا تجھے پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاکم بنا وہ چھری کے بغیر ذبہ کیا گیا اگر حاکم ہے مسلمان تو خنجر تسلیم بغیر چھری سے ذبہ ہو گیا وہ خود اپنے کچھ نہیں سمجھے گا اگر حاکم ہے بےمان تو وہ ظلم کی چھری سے کاٹا جائے گا یہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور وہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی اس کی امیر <تصفح> معاویہ صاحب یہ ماحول کے اثرات ملا پر نہیں ہوتے قوم نے گری لگا دیا ماحول کے اوپر ارے ہمیں بہت خود تو پاگل بے وقوف ہے ہمیں بھی بے وقوف بنا دیا ایک بادشاہ تھا ماحول کے اثرات لکھتے ہیں بھی ماحول کے اثرات کس کے ہوتے ہیں ایک بادشاہ تھا اس نے کہا اپنے وزیر کو کوئی بوڑھا بندہ لے لیا جس نے میرے دادے کی بادشاہی بھی دیکھی اور میرے باپ کی اور میری بھی وہ گیا لے آیا اس نے کہا میرے دادا کی بادشاہی کیسے تھی میری با... باپ کی کیسے تھی اور میری اس نے کہا حال میں دیتا ہوں تو تک سوچ لینا آئے ہائے کدھر ہمارا کل چلا گیا انا سولہ ملوک نے ملوکا گیا انا سولہ مولوی ہم نہیں کہا گیا کام کو ادھر لگا دیا مولوی پر مولوی خراب ہیں سارے مولوی صحیح ہو جائیں یہ پنتالی جو آیا ہے اسے کہب تو رکھو سرحد میں پنتالی امین نے بنا ہے کوئی فرق پڑا ہے ایمان سے کہو ایک ڈنڈا پھیلا کر نہ اہلکار دے رہے ہیں لوٹے لگا رہے ہیں ارے سوال کی عبارت غلط تو جواب صحیح آتا ہے امام سے پہلے جو خطبات تھے وہ تھوڑے ہوتے تھے امر زیادہ ہوتا تھا ہمارا مقصد کچھ اور ہے صرف آپ کو بہلانے کے لیے ہم چند واقعات بیان کر دیتے ہیں مقصد کی بات جو ہے بیچ میں جو ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے میں یہی بات کر رہا تھا مجھے ایک نے کہا شاہ جمال رہنے والا تھا اس نے کہا آپ کی بات اور بزرگ کی بات ملتی ہے میں نے کہا پہلے بزرگ ہمارے ہمارے بزرگوں سے ہمارا نسلک ملتا ہے تفسیر اکانی والے لکھتے ہیں بہت بڑے بزرگ تھے تفسیر اکانی والے یواسوفی سدور اناس من ال جنت وناس فرمایا پنامو اللہ نے فرمایا مجھ سے شیطانی جنات کے ویشوی سے اور لوگوں کے ویشوشے سے وہ انہوں نے تفسیر کی کہ انناس کے ویشو سے جو گندے ہیں اس میں سکول شامل ہیں کہ لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں ویشو سے گندے ڈالتے ہیں بئیمان بناتے ہیں اور بد مسلقوں کے مدد سے اور بے دین حکمران ان سے پناہ مانگو یہی لوگ ہیں جو وسو سے ڈال کر دین سے پھیر لیتے ہیں یہ من جنت والناس کا تفصیل حقانی والے ولی تھے یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے میں نے خود پڑھا انہوں نے سکولوں کو پہلا نمبر لکھا کہ اللہ سے پناہ مانگو یہ وہی لوگوں کے جو وشو سے ہیں یہ ان لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں اور یہ سکول تعلیم اور دیوبند دیوبندی بد مسلکوں کے مدرسے وہ بھی اصلی سے ڈال کا دماغ خراب کر دیتے ہیں اور بےمان ظالم حکومتیں تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگا کہ آپ کی بات پر سنو میں نے کہا کیا کہ ایک بزرگ آیا ہے ہندوستان کا یہاں ملنے کے لیے اسے دو تین دوست تھے جو لائے اپنے ساتھ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا تو اس کو لے آئے چار پائی پر وہ بیٹھا اور اس نے کہا تقریر کچھ کر دو اسے بٹھایا اس نے کیا تقریر کی اے مسلمانوں سکول چھوڑ دو بیٹیوں کو لڑکوں کو مت بھیجو ایمان سے اس نے مجھے کہا ارے ووٹ سے دور ہو جاؤ اور ٹی وی کو گھر سے نکال دو آخردام الحمد للہ رب المین میری تقریر ہو گئی اللہ! کوئی ایمان سے اس نے کہا تقریر یہ تین باتیں کی دعا مانگ کر چلا گیا کام کی بات کی نا اس لیے ایک بزرگ نے کسی وقت تقریر کی پہلے زمانے میں آج سے کوئی پہلے آج کل نہیں اس نے کہا کہ بابا دعا مانگو اللہ سے میں بے دین حکمران سے پناہ دے